جی انشاء اللہ ہم نے یہ باب پڑھ لیا تھا باب المحرمات محرمات پہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں پڑھ لی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھ لیا تھا الولیمہ ولیمہ کس کس چیزوں میں کس طریقے سے ہوتا ہے اور ولیمہ کتنے دن ہوتا ہے یہ ساری تفصیلیں ہم نے پڑھ لی ولیمہ والم سے ہے معنی کیا ہے اس کا سنت ہے واجب ہے علما کے اختلاف ہے یہ پڑھ لیا آج آتے ہیں انشاءاللہ الفصل سو یہ رہتا باب الولیمہ کا الفصل سو صفحہ نمبر ہے دو سو ستاسی اور دو سو ستاسی میں دو حدیث چھوڑ کر فخص ہے سفر کے تقریباً شروع میں اسی لائن پہ الفاظ سو ہے اینڈ ابھی ہو رہے تو رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد یعنی <تصفح> یہ, <تصفح> یہ ختم کر دیے فصل بھی ہم نے پڑھ لیا تھا ان شاء اللہ یہ باب القسم سے پڑھتے ہیں یکسیموں سے ہے باب القسم قسم کہتے ہیں تقسیم کرنا انصاف کرنا یہ کب ہوتا ہے باب نظر ہے قسمہ یا تقسیموں سے مطلب ہے القاصم و بینسا اسے مراد رات گزارنی ہے ساتھ تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دو شادیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہو تو بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنا تقسیم کرنا تو یہ تقسیم ہے ان کے حقوق کے حوالے سے باب القسم اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کے کئی منقوہات ہے تو اس میں یہ قتل کرے گا ان کے درمیان میں اور یہ واجب ہے اس کے اوپر اگر ایک عورت کو زیادہ وقت دیا تو اس پر واجب ہے قضا کس کا مجلومی کا تو ایک کے نوبت میں دوسرے کے ساتھ رات گزارنا اس کے ساتھ رہنا ہے یہ کیا نہیں ہے جائز نہیں اگر کر لیا اس کا حق مارا تو پھر اس کو ٹائم دینا پڑے گا اور اسی طرح دو عورتوں کے بیچ میں ان کو بجلی جمع کر سکتے ہیں ان کے رضامندی کے علاوہ تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ یعفہ ہی تو اس سے مراد یہ ہے ماں فراہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قسم واجب نہیں تھی یہ قسم سے پہلے تھا یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم جو ہے یا اس طرح وہ لازم نہیں تھی امت کے لیے بہرحال یہ باب قسم ہے الفصل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض کیے گئے مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا سے رست ہو گئے اللہ رب العزت کے طرف چلے گئے سینتن اس حالت میں کہ وہ نو عورتیں نو بیویاں چھوڑ کے گئے نو بیویاں مؤمنین بیویا بیویاں کتنی تین نو یقسم پکانے ان میں سے وہ تقسیم کیا کرتے تھے راتیں تقسیم کیا کرتے تھے سلام ان, ان عورتوں میں سے آٹھ کے لیے عورتیں نو ہیں لیکن آٹھ کے لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوقات مقرر کیے ہوئے تھے اس کی کیا ہے راتیں مقرر کی یہ کو کیوں چھوڑا تھا اس لیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ تھی کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑنے کے ارادہ کیا تھا تو حضرت سودا نے فرمائی یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بیو میں, میں, میں شمار کی جائے کی جائے مجھے شمار کرے اللہ روز قیامت میں آپ مجھے چھوڑے مت طلاق مت دے لیکن میں اپنا حصہ اپنا حق آپ کو میں کیا کرتی ہوں وحب کرتی ہوں اور بخش دیتی ہوں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حصہ دیا تھا اس نے تو لہٰذا حضرت رضی اللہ تعالیٰ وہ اس قسم میں کیا نہیں تھی شامل نہیں کی اس کے مرضی سے کیونکہ کہ اس نے کیا کیا تھا یہ اپنا حصہ اس کو دیا تھا لیکن یہ جب چاہے تو واپس لے بھی سکتی ہے ہاں جی مستقبل میں لیکن جو ماضی میں گزر چکا ہے وہ حق واپس نہیں مانگ سکتی لیکن مستقبل کے ایام میں اگر وہ چاہے تو اپنا حق مانگ سکتی ہے اور اس کو حق دینا چاہیے لیکن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے تو لہٰذا یہ میرا جو حصہ ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں دے رہی ہوں ان نو عورتوں کے بجائے جی ان, کے ان میں سے آٹھ عورتوں کو وہ نبی کریم وسلم ان کے قسم کرتے تھے اور ان کے درمیان میں عدل کا معاملہ کرتے تھے علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ی اس کی تفصیل آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان السودہ بے شک سودہ بنت زماجودی لما کبورت جب یہ بڑی ہو گئی کبورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑی ہو گئی اور جوان ہو گئی جب اس کا عمر زیادہ ہو گیا یعنی سن میں بڑی ہو گئی قالت یا رسول اللہ کہنے لگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد جعل یومی من کل عائشہ اللہ تعالی عنہ میں اپنا دن جو آپ سے تھا یعنی جو آپ آپ کی طرف میرا حق بنتا تھا میرے دن کا یا رات کا وہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ کو دے دیا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے یقسیم اللہ عائشہ یوم یوم سودہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو دن دیا کرتے تھے ایک دن اس کا اپنا ہوتا تھا اور ایک دن وہ جو کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عہر نے اس کو کیا تھا یعنی بتا رہے ہی بات بخ دیا تھا تو حضرت عائشہ کے دو دن ہوتے تھے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایک اپنا دن ہے اور ایک دن کس کے طرف سے ملا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ طرف سے ملا متفق یہ روایت بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں یعنی جس مرض کی بیماری میں وفات بھی پا گئے اس میں پوچھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے اپنے مرض میں اس بیماری کے ایام میں جس میں فوت بھی ہو گیا انا قدن ائی نہ انا غدن کل میری بالی کہاں ہے میں کل کہاں ہوں گا کس بیگم کے پاس ہوں گا کیونکہ تقسیم کر کے وہ سب کا معلوم تھا تو کبھی کبھی بھوٹ جاتے تھے اور کہتے تھے اس کا کہنے کا مطلب بھی یہ تھے اگر باقی بیگمات مجھے اجازت دے دیں اپنے باری کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عائش کے پاس میں رہوں تو یہ خواہش ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ دل محبت تھی تو اس وجہ سے پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں ہوں گا کل کہاں ہوں گا ہاں جی تو یو یوم عائشہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا عائشہ کا دن آنے والا ہے یا نہیں کل حضرت عائشہ کا اس کی باری تو نہیں ہے تو عورتیں سمجھ گئی بیگمات محاتین سمجھ گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس رہنا چاہتے ہیں حاجی فعظ ایک روایت ہے فنو فَأَذَنَا فَأَذِنَا اس کو اجازت دی گئی یا فضن نہ لہو ازوا سب بیگمات نے اجازت دے دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں کے پاس رہا کرے پورا ہفتہ ہمیں کوئی دن نہیں چاہیے یہ کون سوشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مل گئی جہاں ہوگا جہاں چاہے مطلب یہ ہے کہ جہاں تم چاہو گے چاہتے ہو تو ادھر رہا کرو یعنی ہماری طرف سے کوئی کیا کیا نہیں آپ پر پابندی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ باقی بیگمات نے بھی ان ایا میں مرض کے ایام کو حضرت عائشہ کے طرف رہنے کو کیا کر دیا ہی کر دیا کیا وہاں رہ کرے اکانا فی بیت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام زندگی کے وہ گزارے وہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حتی ما تعدہ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وفاد پا گئے اور اس کے قسفے ران پہ سر رکھا ہوا ہے ادھری کے کیا ہے روح پرواز کر گئے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا کو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے اور ایک فضیلت اور تھی وہ فرماتی ہے اس میں بھی مجھے فخر ہے کہ آخر عمر میں میرا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن میں ہاں جی اس میں کیا ہے ملا ہے کیونکہ عبد الرحمن بن نبی بکر آیا کڑے تھے تو اس کے ہاتھ میں مسواک تھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا باتیں تو نہیں کر سکتے تھے اشارہ کر دے دیا حضرت عائشہ سمجھ گئی فرمانے لگا مسواک مانگ رہے اس نے اشارہ کر دیے کہ ہاں تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کر کے رسول صلی اللہ کے منہ میں دے دیا رواح البخاری یہ وہ آخری عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتے وقت مسواک کا استعمال کرنا یہ بھی کیا ہے ایک مسنون عمل ہے یہ محبوب عمل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روا وعنها قالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہ تھا فوراً جب بھی ارادہ کرتے تھے کہاں جانے کا سفر کا یعنی کہ اپنی مرضی سے کسی بیگم کوٹا کے ساتھ لے جائے یہ تو پھر کیا باقی بیگمات کو پھر کیا ہونا تھا اس میں شکوا ہونا تھا کہ ہمیں نہیں لے کے جاتے اور صرف ایک کو لے کے جاتے نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب بھی سفر کا ارادہ کرتے اک اور اندازی کرتے تھے اپنی بیگمات کے بیچ میں سب کے نام لکھ لیے اور قوردازی کر لی جس کا نام نکلا وہی سفر میں جائے گی اور جتنے دن سفر میں رہے گا اسی کے ساتھ رہے گا پھر باقی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ اتنے دن گزارے لہٰذا ہر ایک کے ساتھ اتنے دن آپ گزارے ہمارے ساتھ نہیں نہیں, نہیں. وہ جو قوری نکل گئی اسی کو لے کے گئے تو موہ سا یا سہم وما ان میں سے جس کا بھی نام نکل آتا تھا فلندازی کو ساتھ لے کر چلتے تھے اس کے ساتھ ہی نکلتا تھا اس کو لے کر چلتے تھے تو یہ کیا ہے فردازی ڈال کر پھر اپنی بیگم کو ساتھ لے جاتا اب وہ علاوہ حضرت علس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنت میں, ہے سنت میں ہے کہ اگر باکرہ کے ساتھ شادی کر لیتا ہے لیکن سیبہ پہلے سے اس کے گھر میں موجود ہے یعنی پہلی شادی اس کی سیبہ کے ساتھ ہوئی ہے یہ ہے کہ وہ سیبہ ہو چکی ہے اور باکرہ کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اقادہ سروان پھر باقیرے کا حق یہ ہے کہ اس کے ہاں رہے گا سات دن سات دن پھر باقیرے کیا ہے حق ہے اس کے ساتھ رہے گا اور سات دن گزرنے کے بعد وقاصما اس کے بعد پھر تقسیم کرے گا مطلب یہ کہ دونوں کے درمیان میں جو حدیثہ نئی عورت ہے اور پرانی عورت ہے ان کے درمیان میں پھر دن تقسیم کیا کرے گا ایک دن اسی ایک کے ساتھ دوسرا دن دوسرے کے ساتھ یا یہ کہ پورا ایک ہفتہ ایک کے ساتھ رہیں پھر پورا ہفتہ دوسرے کے ساتھ رہیں یہ بھی تقسیم کا کیا ہے طریقہ ہے لیکن شادی کے بعد باقی کا پھر کیا ہے یعنی سات دن تک حق ہے اور سیبہ کے لیے کیا ہوتا ہے تین دن کا حق سناسن ہاں اگر شادی کا سیبہ کے ساتھ شادی شدہ عورت کو نکاح میں لیا ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے تو اس کے ساتھ پھر تین دن ہاں جی یہ ٹہر سکتا ہے تین دن تک مراد وہ بھی ہے. تین دن پورے ہو گئے. گا تقسیم شروع ہوتی ہے یعنی نئی دلہن اگر باقی ہے تو اس کے ساتھ ٹھہرنے کا سات دن حق بنتا ہے اگر سیب ہے تو اس کے ساتھ تین دن کا حق بنتا ہے خالا ابو قلعہ ابو قلعہ فرماتے والا تو نہ اگر میں چاہتا تو میں کہی ان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی اس کا ڈائریکٹ روی حضرت رسول وسلم سے یہ قون نقل کیا کہ باقی کے لیے سبعن ہے اور سعیبہ کے لیے حق بنتا ہے اس کا شادی کے بعد متفق وعن بکر ابن عبد الرحمن ابھی بکر عبدالرحمان فرماتے شادی کر لی اور یہ ایسی عورت تھی اس کے بچے بھی تھے بچے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے پاہ اور یہ اس کے ہار اللہ نہیں سب کی اعلیٰ کا حوان تمہارے یعنی رسول صلی اللہ سلام کے پاس رہی علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے حضرت ہے یعنی حضرت سلم سلم سلمس سبھی کی اعلیٰ کا حوان یعنی تمہارے اہل خاندان کے لیے کوئی تمہارے متعلق حوان کو ضلع نہیں ہے انش کی سب بات وئندہ اگر آپ چاہتی ہے تو میں سات دن تمہارے ساتھ رہوں گا کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی یعنی کوئی, کوئی والی بات نہیں ہے سات دن رہنا آپ چاہتی ہے تو میں رہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ سب بات وئندہ پھر سات دن دوسروں کے ساتھ بھی رہوں گا وہ لس وئندہ اگر آپ چاہتی ہے تو تین دن رہوں گا تمہارے پاس اور اس کے بعد پھر کیا ہے وہ در تو اور باقی عزواج کے ہاں پھر کیا کروں گا وہ باری کے حساب سے چلوں گا حالت سلس ہاں امی سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تین دن کافی ہے یعنی تین کر لو سات نہیں تین اور پھر روایت نے ایک اور روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے کہا امر سلمہ سے اس کو شادی کے بعد کہ باقی کے لیے سات دن ہوتے ہیں کہ جی خاون اس کے ساتھ رہیں والے سیب صلاح سن اور سیبا کے لیے تین دن ہیں تو مطلب یہ اسی لیے اس کہا تھا کہ چلو تین تین دن دن ٹھیک ہے تین دن رہو مسلم ہے میرے ساتھ یہ وہ تقسیم کا معاملہ تقسیم کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے کہ انصاف کرنا چاہیے اگر کوئی بھی انصافی کرتا ہے ایک تو دلی محبت ہے دلی محبت یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن جو ظاہری طور پر کیا ہے انصاف ہے عدل ہے برابری ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے نہیں کرے گا روز قامت میں اس کی کیا ہے سزا ہے لہذا کپڑے لاتا ہے تو سب کے لیے ایک جیسے لائے کھانا ہو تو سب کے لیے کوئی فرق نہ ہو سب کے برابر ہو ایک جیسا ہو اسی طرح پھر رات گزارنے کی جو باری ہے وہ بھی کیا ہو ایک جیسے ہو ساری الفصل ساری فصل ثانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم بین یقین وہ تقسیم کیا کرتے تھے اپنی عورتوں کے درمیان میں عادل اور اس میں عادل کیا کرتے تھے انصاف کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنا یہ امت کو تعلیم ہے امت میں سے اگر کسی سے دو شادیاں ہیں زیادہ ہیں چار تک تو ہو سکتی ہے تو لہٰذا وہ کیا کرے گا عدل کرے گا انصاف کرے گا کوئی عدل کر سکتا ہے اس کی استطاعت ہے تو کرے اگر عدل اس سے نہیں ہوتا گڑبڑ گڑ ہو سکتی ہے تو پھر زیادہ شادیوں سے ایک ہی بہتر ہے زیادہ کی طرف نہ جائے تاکہ اپنے آپ کو گناہگار نہ کرے عادل ہو اور کیسے اللہ قسم یا اللہ یہ میری تقسیم ہے یہ میری عدل ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں ماں عم لو اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں میں, میں قدرت رکھتا ہوں یا جو میری سطح میں ہے یا اللہ یہ تو میں جتنا کر سکتا ہوں تو میں کرتا ہوں اعلیٰ تر یا اللہ مجھے ملامت نہ کرنا فیما ماں تم اس چیز میں جس کا مالک تو ہے آپ ہے والا عملی کو جس کا مالک میں نہیں ہوں وہ کیا ہے وہ دل کا میلان ہے کسی کے طرف دلی محبت ہے بعض بیگمات کے ساتھ زیادہ محبت بعض کے ساتھ کام حضرت عائشہ تعالیٰ کے ساتھ محبت زیادہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ زیادہ میلان تھا یہ دلّی مہلان تھا تو لیکن عدل میں کوئی فرق نہیں رکھا عدل سب کے ساتھ برابر یا اللہ اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا مجھے ملامت نہ کرنا کیونکہ اس کا مالک آپ ہے میں نہیں ہوں کیونکہ دل کا ملان کرنا دل کے اندر محبت ڈالنا یہ اللہ ہی کرتا ہے تو انسان اس کا کیا نہیں ہے قدرت نہیں رکھتا رہا حضرت نے جب ہو ایک آدمی کے پاس امراطانی دو بیویا نکاح میں قلم یا دل بہنا ہوا اور اس نے اطل انصاف نہیں کیا ان دونوں کے درمیان میں قیام آئے گا روز قیامت میں اللہ کے حضور روز معشر میں ایسا آئے گا وشقت اس کا ایک حصہ جس جسم کا ایک حصہ ایک طرف کیا ہوگا گرا ہوگا بالکل ایک طرف ہوگا ایک طرف نہیں ہوگا یعنی آدھا بن کے آئے گا یہ انسان کیوں کہ اس نے انصاف نہیں کیا جب غیر سے زندگی گزاری بیگمات کے درمیان میں اس نے عدل نہیں کیا تو ایک شک اس کا نہیں ہوگا ایک سائڈ بالکل ہے ہی نہیں ایک سائڈ سے کیا ہے ایک ہاتھ ہے ایک ٹانگ ہے اس پر آگے تو یہ اس کی سزا ہے تو اللہ ہو اس کا ایک جسم کا پورا ایک سائڈ جو ہے نا اللہ کاٹ کے رکھے گا و وارمی تو یہ اس کا ہے کہ جو انسان عدل نہیں کر سکتا اگر نہیں کیا تو مطلب یہ کہ اس نے کسی کا حق مارا یا حق مارا تو دل آزاری کر دی تو اس کا کیا دیں گے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اس کے بعد سالس ترمی سی ابن سالس میں فرماتے ہیں حضرت آپ یہ فرماتے ہیں کہ کال حضرت عباست عطا فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے شامل ہوئے جنازے میں جنازہ کس کا تھا حضرت میمونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو کہ اماط میں سے ہے یہ کہاں تھا جنازہ سرف مقام میں یہ سرف مقام جب مکہ مکرم سے نکلتے ہیں مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے مکہ سے نکلتے ہی یہ سرف کا مقام آتا ہے حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر ہے وہ کہاں اس قبر کی زیارت کی شرف حاصل ہوئی الحمدللہ تو گاڑی گزرتے بس والے نے احسان کیا ہمارے ساتھ بس روکی اور حضرت معمونا رضی اللہ عنہ کا قابر اس کے ہم نے زیارت کی یہ سارا مقام ہے اس مقام پہ اس کا جنازہ ہوا تھا وہاں مدفون ہوئی ہے کہنے لگا حاضی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس نے اعلان کیا صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے یہ عمت رومنین ہے پیسہ رفا تم نشہ جب بھی تم اس کا ناش اٹھائیں اس کا جنازہ اٹھائیں تو فلاں خیال رکھیں اس کو زیادہ ہلا مت آہستہ ادب کے ساتھ اس کو اٹھائیں زیادہ حرکت مت دو اس کو فلاح زیادہ ہلا ہلا کے نہ لے جائیں جیسے کہ زلزلہ ہوتا ہے ادب سے اس کو اٹھاؤ ادب سے لے جاؤ آرام آرام سے اس کو زیادہ ہلانا نہیں ہے ہاں جی یہ ادب کا مقام ہے یہ سب کی ماں ہے نرمی اختیار کرو اس جنازے کو لیتے ہوئے بڑی نرمی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ اور لے جائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ حضرت معمونا کا جنازہ ہے یہ عام عورت نہیں ہے ویسے شریعت میں کسی میت کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے سب میتوں کے ساتھ یہی حکم ہے کہ آپ اس کو جب اٹھائیں گے ناش کو تو پھر نہیں ہے اس میں زلزال نہیں ہے اس کو آرام سے زیادہ تیز بھی نہ چلنا ہاں جی اچھل اچھل کے نہیں لے کے جانا اور زیادہ سلو بھی نہیں جانا بڑے رفق کے ساتھ کیونکہ میت کے ساتھ بھی رفق کرنا ہے غسل کے وقت کفن کے پہناتے وقت کبر میں اتارتے وقت بڑے نرمی کے ساتھ آسانی کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ سارے معاملے طے ہوتے یہ نہیں ہے کہ خبر میں آپ ہا جی پکڑ کے اوپر سے نیچے گرم پھینکے یہ بات نہیں ہے اور اسی طرح جو اس کے کپڑے اتارتے ہیں غسل کے لیے وہ بھی آرام سے اتارے ہیں نہیں اترتے تو وہ کینسی سے کھاتے وہ کو تکلیف نہیں دینی اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو فوت ہو چکا ہے اس کو کیا پتا نہیں پھر بھی شریعت میں ادب احترام اس کا حکم ہے یہ اس کو تکلیف نہیں فَإِنَّهُ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ آٹھ عورتوں کے بیچ میں نبی کریم قسم کرتے تھے تقسیم کرتے تھے یعنی ایک سودا کا بھاری حضرت عائشہ کو ملی تھی والا حید ایک کا تقسیم کرتے تھے عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ, اللہ لائقہ جس کے لئے تقسیم نہیں کرتے تھے ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ انحاص صفیہ وہ سفیتی وکالت اخراخر محتن یہ سب ازوات سے آخر میں فوت ہو گئی تعاضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باری شاید اس نے بھی وحب کر دی تھی اور پہلے حدیث میں یہ بات گزری ہے کہ حضرت سودا کی اور حضرت عائشہ کو دی تھی بالمدینہ حضرت صفیہ سب سے آخری سے جو فوت ہو گیا یہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گئی تھی کس رمضان کے مہینے میں صنعت فی الزمن معاویہ رضی اللہ تعالی پچاس سن ہجری میں وفات پا گئی اور یہ زمانہ حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ قال غیر ہی و ہیں کہ عطا کے علاوہ اور روایتوں میں حضرت سودا کا نام آتا ہے کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دی تھی اور تقسیم میں اس کا کیا نیتا دن نیتا وہ یہی روایت ہے کہ یہ حضرت صفیہ نہیں تھی بلکہ حضرت سودت کی محابت عائش رضی اللہ عنہا اس نے اپنا جین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہا کو وحب کیا تھا اور اس کو بخش دیا تھا ناراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دینا چاہا تو کہا کیا رسول اللہ مجھے طلاق مت دے میں آپ کے نکاح میں مرنا چاہتی ہوں تاکہ قیامت میں آپ ہی کے نکاح میں اٹھوں فقالت لہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے سودس اب رہا کرو ٹھیک ہے میں طلاق نہیں دیتا آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی بستی عائشہ تھا میں نے اپنا دن عائشہ کو وہب کر دیا دے دیجن شاید کی میں روز قیامت میں امید ہے کہ آپ کی بیگمات میں سے شمار کی جاؤ فل جنت جنت میں یعنی جنت میں بھی معیت تمہاری میں مجھے ملے یہ تھی محبت ٹھیک ہے مسلمانوں کی محبت تو ہونی چاہیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ تو اس نے یہ قربانی دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا دن کی بحری بخش دیتی ہے تاکہ روز قیامت میں جنت میں میری معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے اور برقرار رہے یہ تھا باب القسم اس کے بعد باب و عشرۃ النساء یہ انشاءاللہ یہاں سے ہم کر پڑیں گے اللہ جل صاحب خمساب کوئی نہ حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربي رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين